عورت عددت میں بیٹھی ہے تو اب عددت کے اندر بیمار ہو گئی تو اب وہ ڈاکٹر کو دکھا سکتی اور ڈاکٹر لیڈیز بھی نہیں ہے مرد ہے تو کیا اب وہ اس کو دکھائے گی اور عددت کے اندر اس کا پردہ کس کس مرد سے ہوگا محارم ہے ان سے اس کا پردہ نہیں ہے جو مطلب عام طور پر ہے عددت میں ہے ایک چیز سوگ عددت وفات میں سوگ ہے اور عددت طلاق کے اندر براعت رحم ہے وہاں پر یہ دونوں مقصد ہیں وفات میں تو اس میں جو پردہ اس کو جو لازم تھا وہ عدت کے بغیر بھی ہے اور عدت کے دوران بھی ہے تو اگر طبیب اس کو میسر نہیں ہے کہ جو عورت ہو طبیبہ تو پھر وہ طبیب کو دکھانے کے لیے علاج معالجے کے لیے جا سکتی ہے پردے کی حالت میں جو کہ عدت کے بغیر بھی اس کو پردے کی حالت میں گھر سے نکلنا اور عدت کی صورت میں بھی یہاں تک کہ اگر اس کو روزگار وغیرہ کے سہولیات میسر نہیں ہے تو اپنے روزگار کے حصول کے لیے بھی روزانہ کی بنیاد پر بھی وہ دوران عدت روزی کمانے کے لیے جا سکتی ہے